من يا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ نوری تو جب بھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر نسلی اعتکاف کی نیت فرمالیا کریں جب تک مسجد میں رہیں گے نسلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا بھی جائز ہو جائے گا نبی مقرر نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے اور میں اس کے لیے دعائے رحمت کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس شخص کے لیے دس نکیاں لکھی جاتی ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امیر فرماتے ہیں وہ سلامت راہ قیامت میں وہ سلام راہ قیامت مے ولہ وہ سلامت راہ قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام چار سلام صلوا على الحبيب الله تعالی على محمد صلى الله تعالی علیہ وسلم صلاهتم سلاما عليك يا سيدي يا سيدي رسول اللہ میرے محترم اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اج انشاءاللہ عز وجل ہم اللہ تعالی سے محبت کرنے والوں کے کچھ واقعات سننے کی سعارد حاصل کریں گے دعا ہے تعلی ہم سب کے سینوں کو اپنی محبت سے منور اور روشن فرمائے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک قافلے کے ہمراہ حج بیت اللہ شریف کے لیے جا رہا تھا راستے میں ایک نوجوان حاجی کو دیکھا جو بغیر زیادے راہ یعنی بغیر سامان سفر پیدل چل رہا تھا میں نے اس کو سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب دیا میں نے پوچھا اے نوجوان کہاں سے آئے ہو اس نے جواب دیا اسی یعنی اللہ عز وجل کے پاس سے فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو اس نے کہا اسی اللہ ایز وجل کے پاس پوچھا زیادہ راہ یعنی سامان سفر کہاں ہے بولا اسی کے پاس اسی کے ذماء کرم پر ہے یعنی اللہ ایز وجل کے ذماء کرم پر ہے میں نے کہا یہ طبیل راستہ یہ لمبا راستہ ہے بغیر توشے یعنی کھانے پینے کی اشیاء کے بغیر یہ طے نہیں ہوگا تیرے پاس کچھ ہے بھی تو وہ بولا جی ہاں میں نے گھر سے نکلتے وقت پانچ حروف زیادہ راہ کے طور پر لے لیے تھے پوچھا وہ پانچ حروف کون سے ہیں اس نے کہا اللہ اجل کا یہ فرمان کاف ہا یا عین صاد پوچھا ان حروف سے کیا مراد ہے کہا کاف سے کافی یعنی کفایت کرنے والا ہا سے ہادی یعنی ہدایت کرنے والا یا سے پناہ دینے والا عین سے عالم یعنی جاننے والا اور صاد سے ادک یعی سچا تو جس کا رفیق کافی وادی و ودی و یعنی پناہ دینے والا اور عالم اور صادق ہو وہ کیسے ضائع یا پریشان ہو سکتا ہے اور اسے کیا ضرورت ہے کہ زادہ راہ اور پانی اٹھائے پھرے حضرت سگدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حاجی کا کلام سن کر میں نے اس کو اپنی کمیز پیش کی اس نے قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا اے شیخ دنیا کی کمیص سے بے قمیص رہنا بہتر ہے کیونکہ دنیا کی حلال چیزوں پر حساب اور حرام چیزوں پر عذاب ہے جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو اس حاجی نے منہ آسمان کی طرف اٹھایا اور اس طرح منا یعنی دعا کرنے لگا اے وہ پاک ذات جس کو بندوں کی اطاعت سے خوشی ہوتی ہے اور بندوں کے گناوں سے کچھ نقصان نہیں ہوتا مجھے وہ چیز یعنی عبادت عطا فرما جس سے تجھے خوشی ہوتی ہے اور وہ چیز یعنی گنا معاف فرما دے جس سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا جب لوگوں نے احرام باندھ کر لبئی کہی تو وہ خاموش تھا میں نے کہا تم لبئی کیوں نہیں کہتے اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں کہوں لبئی اور وہ فرما دے لال ولا اس نام کاسماؤ کا نام ولا, ولا انظر الیک یعنی نہ تری لبئی قبول ہے نہ سا قبول ہے نہ میں تیرا کلام سنوں اور نہ تیری طرف دیکھوں پھر وہ چلا گیا میں نے اس حاجی کو سارے راستے پھر کہیں نہ دیکھا بالاخر مینار شریف میں وہ نظر آ گیا اس وقت وہ کچھ عربی اشعار پڑھ رہا تھا اشعار پڑنے کے بعد وہ گر گرا کر ارد گزار ہوا اے اللہ عز ودل لوگوں نے قربانیاں کی اور تیرا قرب حاصل کیا اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں جس کے ساتھ تیرا قرب یعنی نزدیکی حاصل کر سکوں سوائے اپنی جان کے تو اسی کو تو اسی کو میں میں اسی جان کو تیری بارگاہ میں نظر کرتا ہوں پیش کرتا ہوں تو اسے قبول فرما یہ کہنے کے بعد اس حاجی نے ایک چیخ ماری زمین پر گرا اور اس کی روح تفس انسری سے, سے پرواز کر گئی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں پھر یکا یک غیب سے ایک آواز گونج اٹھی یہ اللہ جل کا پیارا ہے جو عشق الہی کی تلوار سے قتل ہوا ہے پھر میں نے اس خوش نصیب حاجی کی تجہیز و تقفین کرنے کی سعارت حاصل کی محبت آہ دو سنایا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جب بندہ اللہ تعالی کی محبت میں گم ہو جائے تو وہ دوسروں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے غور کیجئے کہ اس نوجوان حاجی کو اللہ تعالی سے کیسی محبت تھی کیسی الفت تھی اللہ تبارک وطال کی ذات بابرکات سے اور اللہ تبارک وطا کی ذات پر اس نوجوان کا کیسا توقل تھا کیسا بھروسہ تھا کہ زیادہ راہ تک ساتھ نہیں لیا اور محبت الہی میں دوسروں سے بے رغبتی کا عالم یہ تھا کہ جب حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ نے انہیں اپنی کمیز دینا چاہی تو اسے بھی لینے سے انکار کر دیا یقینا محبت الہی جب کسی کو نصیب ہو جائے تو اسے دنیا و ماسیحا سے بے پرواہ کر دیتی ہے اللہ تعالی کے محبوب بندے اس سے کیسی محبت کرتے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں جھوٹے معبودوں کی عبادت کی ہوگی اللہ تعالی قیامت کے دن ان سے فرمائے گا اپنے جھوٹے معبودوں سمیت جہنم میں چلے جاؤ جہنم میں جانے کا ان کو حکم دیا جائے گا تو وہ جہنم میں نہیں جائیں گے کیوں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جہنم کا عذاب دائمی یعنی ہمیشہ کے لیے ہے پھر اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کے سامنے ایمان والوں سے فرمائے گا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو جہنم میں چلے جاؤ اتنا سنتے ہی ایمان والے فوراً جہنم میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہو جائیں گے ایسے میں عرش ال کے نیچے سے کوئی ندا دینے والا یہ آیت کریمہ پڑے گا والذین آمنو اشد حب اللہ ترجمہ کنز الرفان اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں میٹھے میچے اسلامی بھائیوں معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کو ہر شے سے زیادہ محبت اپنے رب سے ہوتی ہے رب تبارک وطالعہ سے ہوتی ہے اپنے خالق و مالک سے ہوتی ہے بیان کردہ آیت مبارکہ کی تصویر سراط الجنان جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چونسٹھ پر ہے کہ اللہ تعالی کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں محبت الہی میں جینا اور محبت الہی میں مرنا ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے اپنی ہر خوشی پر اپنے رب ازل کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں نرم اور آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر بارگاہ نیاز میں رب تبارگ بالا کی بارگاہ میں سربہ با سجود ہونا یاد الٰہی میں رونا رضاء الٰہی کے حصول کے لیے تڑپنا سردیوں کی طویل راتوں میں قیام اور گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے اللہ تعالی کے لیے محبت کرنا اسی کی خاطر دشمنی رکھنا اسی کی خاطر کسی کو کچھ دینا اسی کی خاطر کسی سے روک لینا نعمت پر شکر مصیبت پر صبر ہر حال میں خدا پر توکل اپنے ہر معاملے میں اللہ اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا احکام الہی میں عمل کے لیے ہما وقت یعنی ہر وقت تیار رہنا دل کو غیر کی محبت سے پاک رکھنا اللہ کے محبوبوں سے محبت اور اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرنا اللہ کے پیاروں کا نیاز مند رہنا اللہ کے سب سے پیارے رسول و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھنا اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کو اپنے دلوں کے قریب رکھنا ان سے محبت رکھنا محبت الہی میں اضافے کے لیے ان کی صحبت اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا یہ تمام امور اور ان کے علاوہ سینکڑوں کام ایسے ہیں جو محبت الہی کی دلیل بھی ہیں اور اس کے تقاضے بھی ہیں قلب میں یاد تیری بسی ہو قلب میں یاد تیری بسی ہو ذکر لب پر تیرا ہر گھڑی ہو مستیوں خودی عرفنا کی میرے مولا تو خیرات دے دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلاۃ علی سگیریا یا, یا رسول اللہ میٹھی مچھے اسلامی بھائیوں سنا آپ نے کہ محبت الہی کے کی تقاضے کیا ہیں یعنی اگر کوئی شخص محبت الہی کا دعوے دار ہے تو اس کے شب و روز کیسے گزرنے چاہیے اس کا سر بار گاہ میں جھکا ہوا ہونا چاہیے اس کی آنکھیں یاد اللہی سے تر ہونی چاہیے اس کا دل ریزائے اللہی کے لیے بے قرار ہونا چاہیے اور وہ یہ سوچتا رہے تگو دو کرتا رہے کوشش کرتا رہے کہ میرا رب مجھ سے رادی ہو جائے دن روزے میں گزرے تو راتیں عبادت میں بسر ہوں اللہ تعالی سے محبت کرنے والوں کے انداز بھی کیا نڈالے ہوتے ہیں آئیے سنتے ہیں چنانچہ دعوت اسلامی کی شاعری ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب حکایتیں اور نصیحتیں صفحہ نمبر دو سو گیارہ پر ہے حضرت سیدنا زنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک پہاڑ میں گھوم پھر رہا تھا جب میں ایک ایسی وادی کے قریب سے گزرا کہ جس میں بہت سے درخت نباتات اور پھل تھے تو میں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حسین کاریگری کے بارے میں غور و فکر کرنا شروع کر دیا ان حضرات کی مدنی سوچ اس کو ملاحظہ فرمائیے اس کا اندازہ لگائیے کہ یہ جب دنیا کے حسین مناظر سبزہ زار بھی دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر بھی اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں اللہ سے محبت کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کا فضا نصیب فرمائے اچانک مجھے ایک آواز آئی یہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالی کی قدرت اور حسن کاریگری میں غور کر رہا تھا مجھے ایک آواز آئی اور پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں آواز جب میں نے سنی تو اس آواز کے سبب میرے آنسو کو بہنا نصیب ہوا اور میری آتش عشق یعنی عشق الہی کی جو آگ تھی وہ بھڑک اٹھی اللہ چنانچہ میں اس آواز کے پیچھے پہاڑ کے نچلے حصے میں ایک غار کے دھانے تک پہنچا وہ کلام غار کے اندر سے سنائی دے رہا تھا یعنی آواز غار کے اندر سے آ رہی تھی میں اندر گیا تو وہاں ایک عبادت گزار شخص کو پایا جو نہایت کمزور تھا اس پر مقبولیت کے آثار نمایاں تھے میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا پاک ہے وہ ذات جس نے اس شا کے دلوں کو اپنی بارگاہ میں مناجات کے لیے زندہ کیا اور ان کو طلب معاش کی مشقت سے بے نیاز کر دیا اب وہ صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اس نے انہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا تو اب وہ صرف اسی کے مشتاق ہیں جب اس نے مجھے محسوس کیا تو میں نے کہا السلام غموں کے رفیق اور دکھوں کے ہم نشین تو اس نے جواب دیا وعلیکم السلام آپ کو کس نے اس شخص کا راستہ دکھایا جسے خوف الہی نے مخلوق سے علیحدہ کر رکھا ہے اور جو اپنے نفس کے محاسبے کی وجہ سے کلام میں فساحت سے غافل ہے تو میں نے کہا جنون مصری فرماتے ہیں میں نے کہا کہ مجھے, مجھے غور و فکر کی رغبت اور پر اسرار اولیائی کرام کے بارے میں جاننے کی خواہش آپ کے پاس لائی ہے تو اس نے کہا اے نوجوان بے شک اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں ان کے اپنے محبوب حقیقی سے انتہائی محبت اثر انداز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ شدید محبت کی بنا پر ان کی ارواح عالم ملکوت میں سیر کرتی ہیں اور اللہ ازب کے جمع شدہ خزانوں کو دیکھتی ہیں تو ذات باری تعالی ان کو اپنے جمال کا مشاہدہ کرواتی ہے اور وہ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کے دل اس کی محبت میں آباد ہوتے ہیں اور ان کی ارواح اس سے ملاقات کے لیے اڑتی رہتی ہیں وہ دنیا آخرت کے بادشاہ ہیں پھر اس شخص نے رونا شروع کر دیا اور دعا کی یا اللہ ازل ان اولیاء کرام جیسے آمال کی مجھے بھی توفیق دے اور مجھے بھی ان کے ساتھ ملا دے پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری زمین پر گرا اور اس کی روح کفس انسری سے پرواز کر گئی اللہ عزل کی قسم یہ خائفین کی صفات ہے یہ اللہ تبارک و تعالی سے درنے والوں کی صفات ہیں اور آرفین کی علامات ہیں رہے ذکر آٹھوں پہر میرے لب پر رہے ذکر آٹھوں پہر میرے لب پر تیرا یا اللہی تیرا یا اللہی میری زندگی بس تیری بندگی میں ہی اے کاش گزرے صدا یا الہی نہ ہو عشک برباد دنیا کے غم میں نہ ہو اشک برباد دنیا کے غم میں محبت کے غم میں محمد کے, کے, کے, کے, کے, کے غم میں رولا یا الہی مجھے اولیاء کی محبت عطا کر مجھے اولیاء کی محبت عطا کر تو دیوانہ کر وسطہ یا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم میٹھی مٹھی اسلامی بھائیوں یقینا ہمیں بھی اپنے اندر اللہ تعالی کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی نے ایک بار اپنے نبی حضرت سیدنا داود علیہ سلاۃ وسلام سے فرمایا داؤد السلام اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے اللہ اکبر کیوں اس لیے کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی اداؤد علیہ السلام جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رات تو میرے حضور تحجد ادا کرتا ہے جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے جب غافل لوگ میرے ذکر سے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں وہ میری نعمت پر شکر ادا کرتا ہے جبکہ بھولنے والے مجھ سے غفلت اختیار کرتے ہیں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اللہ تعالی کی محبت کا چراغ اپنے دل میں روشن کرنے کے لیے اور اللہ والوں سے محبت کے اور اللہ والوں کی اللہ سے محبت کے نرالے انداز جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کی مطبوع کتاب اللہ والوں کی باتیں پڑھنا حد مفید ہے الحمد اس کتاب کی اب تک پانچ جلدیں شائع ہو چکی ہیں اور اس کتاب میں بہت سارے اولیا کرام صاحب کرام مردوان اہل بیتے تہار ان کی زندگی اور اس کے نمایاں واقعات ان کی کرامات ان کے فرامین شرعی احکامات کی پاسداری محبت الہی کے نرالے انداز و واقعات کو بہت ہی جامع اور خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے تمام اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ نہ صرف خود اس کتاب کا مطالعہ کیجئے بلکہ دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے داود اسلامی کی ویب سائٹ داود اسلامی ڈاٹ نیٹ سے اس کتاب کو ریڈ کیا جا سکتا ہے یعنی پڑھا جا سکتا ہے اور ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں آئیے اب اللہ عز و سے محبت کرنے والے نیک بندوں کے کچھ مزید واقعات سنتے ہیں امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رحمت اللہ العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسف بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حال میں آتے دیکھا کہ انہوں نے مینڈے کی کھال کمر پر لپیٹ رکھی ہے تو ارشاد فرمایا اس شخص کی طرف دیکھو جس کے دل کو اللہ تعالی نے روشن کر دیا ہے بے شک میں نے اس کو اس کے والدین کے پاس دیکھا کہ وہ اسے بہترین کھانا کھلاتے اور عمدہ تنین مشروبات پلاتے تھے اللہ عزبل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس کا یہ حال ہو گیا ہے جو تم دیکھ رہے ہو سلی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مروی ہے کہ ایک اعرابی نے بار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی رسول اکرم شہن شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے قیامت کا پوچھنے والا حضور ارے سلاۃ وسلام سے سوال کر رہا ہے مدسا آقا قیامت کب آئے گی حضور فرما رہے ہیں قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے تو ارض گزار ہوئے حضور کی بارگاہ میں ارض کرنے لگے کہ میں نے اس کے لیے بہت زیادہ نفری نمازیں اور نفری رو تو جمع نہیں کیے البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا المر ام آمن احب یعنی آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اب میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم غور کر لیں کہ ہمیں محبت کس سے ہے ہمارے دل کے اندر کون گر ہے جو اللہ والے تھے ان کے کی انداز کیا تھے حضرت خان نئیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی کیفیت کو کیسے بیان کرتے ہیں آپ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضور کی اپنی حضور سے جو محبت ہے اس کو بیان کر رہے ہیں جین خلق کہتی ہے موست جن کا دیار ہے جینے <مصطفی> اللہ والوں کے یہ انداز ہوں ان کے دل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علی کی محبت کے گنجینے ہو رب تبارک و تعالی سے محبت ہو اللہ کے محبوب کریم اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور ہمیں کس سے محبت ہے ہمارا حال کیا ہے ہم کیا سوچتے ہیں ہم کیا غور کرتے ہیں ہم کس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں ہم کس چیز کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے کیا ہم کوشش کرتے ہیں کیا ہم اپنا ذہن بناتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہو ہم دن رات ایک چیز سوچ رہے ہیں مال مال مال مال پیسہ پیسہ پیسہ پیسہ اس کی حلال کمانا بڑی شارد مندی کی بات ہے لیکن دن رات مال کی محبت میں گم رہنا یہ سارد مندی کی بات نہیں ہے اللہ تبارک بطالہ ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے محبوبین کے کیا واقعات تھے سماعت فرمائیے اللہ سے محبت کرنے والے اللہ حکمر اللہ میں ان کا صدقہ عطا فرمائے مروی ہے کہ حضرت عیسی روح اللہ اعلی نبی جناب علیہ السلاط وسلام کا تین آدمیوں پر سے گزر ہوا جن کے بدن کمزور تھے اور رنگ بدلا ہوا تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اس حال کا سبب کیا ہے یعنی کمزوری ہے بدن کمزور ہے رنگ بدلا ہوا ہے تو آپ علیہ اسلام نے سے پوچھا کہ آپ کا یہ حال کیا سبب ہے اس کا یہ کیوں ہو گیا تو انہوں نے عرض کی دوزخ کی آگ کا خوف اللہ کو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پر حق ہے کہ خائفین کو جہنم سے امان نصیب کرے پھر آپ علیہ السلام کا گزر ان کے علاوہ دیگر تین اشخاص پر سے ہوا جو ان سے بھی زیادہ کمزور تھے اور رنگ ان سے بھی زیادہ بدلا ہوا تھا آپ نے ان تین افراد سے پھر اس فرمایا جن کو اب دوبارہ ملے تھے ان سے پوچھا کہ تمہاری اس حالت کا سبب کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا جنت کا شوق اللہ ارشاد فرمایا اللہ پر حق ہے کہ وہ تمہیں عطا کرے جس کے تم امیدوار ہو پھر آپ علیہ السلام تین اور آدمیوں کے پاس سے گزرے جو سابقہ دونوں گروہوں سے زیادہ کمزور اور متغیر رنگ والے تھے ان کے چہروں پر گویا نور کے آئینے تھے حضرت عیسی علیہ اسلام نے ان سے فرمایا تمہاری اس حالت کا سبب کیا ہے اس کا ریزن کیا ہے اس کی قو کیا ہے انہوں نے جواب دیا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے تین بار کہا تم ہی مقرب ہو تم ہی مقرب ہو تم ہی مکرب ہو, ہو یعنی اللہ کا زیادہ قرب تم لوگوں کو ہی حاصل ہے قلب میں یاد تیری بسی ہو قلب میں یاد تیری بسی ہو ذکر دیگر پر ذکر لب پر تیرا, پر پر دیگر تیرا دیگر ہر گھڑی ہو مستیوں مستی بے خودی, بے خودی دیگر اور دیگر فراقی دیگر میرے مولا تو خیرات دے دے سلحیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو غار کیجیے اللہ تعالی سے محبت کرنے والوں کا محبت الہی میں کیا حال ہوا کرتا تھا یہ حضرات حقوق اللہ اور حقوق العباد کی کس قدر پاسداری کیا کرتے تھے نیکیوں کی طرف رغبت اور گناہوں سے کیسی نفرت کیا کرتے تھے عبادت الہی کی کثرت انہیں کمزور اور نڈھال کر دیا کرتی تھی اور ان کے رنگ تبدیل کر دیا کرتی تھی آج ہم اپنی حالت پر غور کریں کہ نیکیاں پلے نہیں اور گناہوں کا بازار اس قدر گرم ہے کہ الامان والحفیظ بد قسمتی تھے لوگوں کی بھاری اکثریت بے عملی کا شکار ہے نہ تو حقوق العباد کی ادائیگی کا پاس ہے نہ ہی حقوق اللہ کی پاسداری کا کوئی احساس نیکیاں کرنا نفس کے لیے بے حد دشوار اور ارتکاب گنا بے حد آسان ہو چکا ہے مسجدوں کی ویرانی اور گناہوں بھری مخلوط تفریح گاہوں کی آباد کاری دین کا دد رکھنے والوں کو گویا خون کے آنسو راتی اور ترپاک رکھ دیتی ہے ٹی وی ڈشنٹینا انٹرنیٹ سوشل میڈیا اور کیبل کا وقت استعمال کرنے والوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے تکمیل ضروریات اور حصول سہولیات کی حد سے زیادہ جدوجہد نے مسلمانوں کی بھاری تعداد کو فکرت سے یکسر رافل کر دیا ہے گالی دینا تحمت لگانا بدگمانی کرنا, کرنا، چگری کھانا لوگوں کے عیب جاننے کی جستجو میں اور ٹو میں لگے رہنا لوگوں کے ایب اچھالنا جھوٹ بولنا واد خلاف کرنا وادہ خلافی کرنا جھوٹے وعدے کرنا کسی کا مال نہ حق کھانا خون بہانا کسی کو بلا اجازت شرعی تکلیف دینا قرض دبا لینا کسی کی چیز آر یعنی وقتی طور پر لے کر واپس نہ کرنا مسلمانوں کو بری القاب سے پکارنا ان کی, ان کی, ان کی, ان کی چیز اسے ناگوار گزرنے کے باوجود بلا اجازت شرعی استعمال کرتے رہنا شراب پینا جا کھیلنا چوری کرنا بدکاری کرنا فلمیں ڈرامے دیکھنا دادے, گانے باجے سننا سود اور کا لین دین کرنا ماں باپ کی نافرمانی کرنا انہیں ستانا امانت میں خیانت بد کرنا عورتوں کا مردوں کی اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت یعنی نقالی کرنا بے پردگی غرور و تکبر حسد ریاکاری اپنے دل میں مسلمانوں کا و کینہ رکھنا غصہ آ جانے پر شریعت کی حدوں کو توڑ ڈالنا گناہوں کی حص ہوب جا بخل خود پسندی وغیرہ معاملات ہمارے معاشرے میں بڑی بے باقی کے ساتھ کیے جاتے ہیں اور اس کے باوجود ہم اس خوش فہمی میں اتلا ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں ذرا سوچئے کیا اللہ تعالیٰ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والوں کی گفتار ان کا ترد زندگی اور کیا ان کا انداز ایسا ہوا کرتا ہے شہ تری کا تمیر اہل ایسے نادانوں کو سمجھاتے ہیں اور نصیحت کے مدنی پھول ارشاد کرتے ہوئے فرماتے ہیں بے نبادی رہیں کچھ نہ رو دے رکھے ان کو کس نے کہا آشکان رسول جو کہ گانے سنے فلم بھینی کریں ان کو کس نے کہا آشکان رسول بدنگاہی کریں کرے بد کریں ان کو کس نے کہا آشکان رسول کھائے رس کے حرام ایسے ہیں بت لگام ان کو کس نے کہا آشکان رسول عہد توڑا کرے جھوٹ بولا کرے ان کو کس نے کہا آشکان رسول جو ستا رہیں دل دکھاتے رہیں ان کو کس نے کہا آشکان رسول چگلیاں توہمتوں میں جو مشغول ہوں ان کو کس نے کہا آشکان رسول گالیاں جو بکے ایب بی نہ ڈھکے ان کو کس نے کہا آشکان رسول سل حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گناہوں سے بچائے اور اپنی محبت عطا فرمائے داود اسلامی کے مدنی ماحول سے بستا رہیں گے تو انشاءاللہ عز اللہ ازل گناہوں سے بچنے کا ذہن بنتا رہے گا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت پانے کی کوشش کرنے کی ہم سعی کریں گے ان میں کامیاب بھی ہو جائیں گے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو اپنی محبت کا جام عطا فرمائے آمین بجا ہندی صلى الله تعالى عليه وسلم صلوا الحبيب صلى الله تعالى على محمد